کسی صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ پروگرام عالم عام لائن ایک عالم نے سوال کے جواب سوال کا جواب دیتے ہوئے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماذ ناپاکی کی حالت میں ہوتے تو غسل کرتے مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپ پر وحی تو کسی بھی وقت نازل ہو سکتی تھی تو حضور کی ناپاکی سے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جائز ہیں یا نہیں سب سے پہلے علم کلام آداب انبیاء کی توفیع انبیاء کی عزت یہ میں بڑے ببان کے دہل کہہ سکتا ہوں کہ سوائے اہل سنت کے کہیں اور ادب آپ کو نہیں ملے گا اس بے وقوف مولوی کو لفظ ناپاکی استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا یوں کہتا کہ وہ حالت کہ جس میں حضور علیہ السلام پر اوسل فرض ہو اس کو اس سے تعبیر کرنا چاہیے تھا ناپاکی سے تعبیر کرنا تو حضور کی شان کے منافی قرآن سے سن جی مسئلہ درو شریف پڑھی ذرا اللہ اللہ ان <سؤال> نما اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہاری آل کے لیے پروگرام رکھتا ہے کہ ان کو خوب پاک صاف اور خوب طیب کر دیا جائے تو حضور تو حضور علیہ السلام کی تو آل کے لیے اللہ تبارک کا وطالعہ فرماتا کہ ان کو اللہ تبارک کا بطالیٰ طیب اور طاہر کر دے جن کی وہ اولاد وہ ناپاک کیسے ہو سکتے یہ کہنا چاہیے تھا ایسی حالت میں جب حضور پر غسل فرض ہو تو یہ حکم ہے یا یہ مسئلہ ہے حضور کو ناپاک ماض اللہ یہ کہنا جو ہے یہ حضور علیہ اللہ کی شان میں زبان درازی ہے اللہ تبار کا وطالعہ ادب کی توفیق جہاں بھی اس قسم کے کلے میں آ بہت تدبر اور غور کی ضرورت اور میں تو کہتا ہوں ان کو چاہیے کہ فتح رضویہ میں علم کلام کے اینگل سے آلہ حضرت کو پڑھنے کی کوشش کریں تو شاید ان کو ادب آ جائے دوسرے خطے میں ادب ہی نہیں دیکھا ہوگا آپ کس رنگ میں گفتگو کرتے ہیں کیسی وہ گفتگو نبی علیہ السلام ایسے جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا جیسے پوسٹ مین ہوتے ہو ماض اللہ جانے کیا کیا کہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا ادب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا لَا فَوْقَ لَهُ وَأَنتُمْ لَا تَشْرُونَ <خبردار> میرے حبیب کا دب یہ ہے کہ جب تم میرے حبیب کے دربار میں رہو اپنی آوازوں کو پس رکھنا کہ ایسے گفتگو نہیں کرنا جیسے باز آدمی باز آدمی سے گفتگو کرتا اور اگر کہیں تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز پر سپت لے گئی انتہبت سارے زندگی کے امال اکارت چلے جائیں گے اور تمہیں پتا بھی نہیں لگے گا یہ ادب حضور علیہ السلام کے دربار کا وہاں لفظ ناپادی یہ بہت بڑی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمایا